بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ ہوا نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایل عمل فا شکم بے نب عن فتبیم ومم بجہ لطن فطما فالت اللہ صدق اللہ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ کریم نے ہمیں ایک بات سمجھائی اگر کوئی فاسک آدمی کوئی خبر لاتا ہے تو اس کی بات پر آپ کو یقین نہیں کرنا پہلے اس بات کی تحقیق تو کر لیں اگر آپ اس کے کہنے پہ اس کی بات کے ماننے پہ اور اس کے کہنے پہ عمل پیرا ہو گئے بعد میں پھر بہت بڑا افسوس اور بعد میں ندامت اب ہندوستان میں ایک شخص اٹھا جس کو مولوی احمد رضا خان کہتے ہیں اس نے اکابر دیوبند رحم اللہ کی عبارات پر تنقید کی اور ایک کتاب لکھی جس کا نام حسام الحرم ہے حسام الحرمین اور حرم شریف چلا گیا اور وہاں جا کے حرمین کے علماء کو کہنے لگا جی یہ ان لوگوں نے گستاخی کی ہے اور آپ اس پہ فتویٰ دیں اب وہ لوگ تو عرب تھے اور یہ جو کتابیں لے کے گیا تھا یہ اردو زبان میں تھی اب خود اس نے عربی بنائی اور عربی ان کی ایسی ہوتی ہے جیسے ایک لطیفہ ان کی کتب میں درج ہے ایک کتاب ہے البریلویہ کا تحقیقی جائزہ اس میں ایک عالم لکھتے ہیں کہ میں پڑھتا تھا استاد محترم کے پاس تو میرے استاد محترم نے مجھے کہا کہ میری بیس کا جو کٹا ہے نا بچہ اسے اس کو ہماری زبان میں کٹا کہتے ہیں وہ تم رہا ہے اس کی عربی پل مجھے نہ کٹا کی عربی آتی تھی اور نہ دم کی عربی آتی تھی میں نے بس ویسے فی البدی بنا دیا الکٹا تو تہرے تو کو پوچھا پوچھلا اب آمد رضا خان اسی قوم کا پیشوا تھا پروفیسر ڈاکٹر مسعود صحیح سندھ کا بہت بڑا بریلوی عالم مضرا ہے اس نے کتاب لکھی ہے فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں نہیں فاضل بریلوی اور ترک موالات صفحہ پانچ پہ لکھتا ہے کہ ایک فاضل نے ہماری مجلس میں کہا مولانا احمد رضا خان تو جاہلوں کے پیشوا تھے جب جاہلوں کے پیشوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود بھی جاہل ہے حضرت کی حالت یہ تھی کہ حضرت نے کسی مدرسہ میں داخلہ نہیں لیا باقاعدہ کسی مدرسہ میں داخل نہیں ہوا اور اس کو پڑھنے کا اتفاق بھی نہیں ہو سکا اگر آپ اس پہ تفصیلی کلام جاننا چاہتے ہیں تو استاد محترم کی کتاب کنز ایمان کا تحقیق کی جائزہ پڑھیں اس میں اعلیٰ حضرت کی اس بات سے پردہ ہٹایا گیا ہے کہ کیا فاضل بریلوی واقعتا عالم تھا کیا اس نے پڑھا ہے لکھا ہے یا <Unafair> <t Halvina> <taksugi> یہ سب پیسے کی کرامت ہے اور پیسے کا سارا کمال ہے اب <taka> اعلی حضرت نے عربی بنائی آپ <taka> جب اردو اور عربی کو سامنے سامنے رکھیں تو آپ خود حیران ہوں گے کہ فاضل بریلوی نے کس حد تک یا تو جہالت کا ثبوت دیا ہے اور یہ خیانت کا بہت بڑا ہاتھ اور اس میں دخل ہے کہ عبارات کا ترجمہ کچھ بنتا ہے اور فاضل بریلوی نے کچھ بنایا ہے پھر تفصیل آگے آ رہی ہے تو ایسی عربی تیار کی حرم شریف کے علماء کو پیش کی ان لوگوں نے محتاط فتوے دیے اور مخت یہ کہا کہ اگر ان کے یہ عقائد ہوں اور ظاہر بات ہے کہ الحمد ہمارے عقائد تھے ہی نہیں اس نے حضرت حجت الاسلام قاسم العلوم الخیرات مولانا محمد قاسم النوطوی رحمۃ اللہ رہ پہ ختم نموت کے انکار کا الزام دیا اور قطب الارشاد فقیح النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ پہ خدا کو جھوٹا کہنے کا الزام لگایا اور مولانا خلیل احمد پوری رحمۃ اللہ رہ پہ یہ الزام لگایا کہ یہ کہتا ہے کہ شیطان کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے اور حکیم الامت مولانا تھانوی رحمہ اللہ پہ الزام یہ دیا کہ حضرت یہ کہتے ہیں کہ جیسا علم چوپایوں کو پاگلوں کو ہے ویسا علم نبی پاک علیہ السلام کو ہے چوپاوں جانوروں پاگنوں کے علم کے نبی پاک علیہ السلام کا علم برابر ہے اب ظاہر بات ہے یہ باتیں کہنا ہم بھی جرم سمجھتے ہیں جو ختم نبوت کا منکر ہو ہم تو ان کے خلاف سب سے پہلے کام کرنے والے ہیں آپ حیران ہو گے پاکستان میں سب سے پہلے اجتماعی طور پر جو آواز اٹھائی گئی ہے مرزیت کے خلاف یا جو تحریک چلائی ہے مرزیت کے خلاف امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی اور یہ بات بریروی کتب میں درج ہے کہ قادیانیت کے خلاف سب سے پہلے جو تحریک چلی ہے وہ تحریک سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ علیہ نے چلائی تو ہم تو قادیانیوں کو برا سمجھتے ہیں ان کے خلاف ہیں ختم و حقوفت کے ملک کریم سے پورا پورا ہمارا جھگڑا ہے تو ضہر بات ہے یہ الزام بھی غلط اور جو یوں کہے کہ خدا جھوٹا ہے ہم اس کے بھی خلاف ہیں اور یہ بھی بات سچی ہے کہ یہ الزام بھی ہم پہ غلط لگایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا علم زیادہ ماننا ہم اس کے بھی حق میں نہیں ہیں تو یہ الزام بھی غلط اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو چوپایوں کے علم کے برابر کہنا یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہ الزامات انہوں نے جو ہماری طرف منسوب کیے اور حرمین کے علماء نے فتویٰ بھی دیا کہ یہ ایسا کہنے والے آدمی کافر ہیں تو ہمیں اس فتوے سے کوئی نقصان نہیں نہ ہم نے یہ لکھا ہے نہ ہم نے یہ کہا ہے نہ ہمارا یہ اعتقاد ہے یہ احمد رضا خان کے اپنے الفاظ تھے اس کی اپنی یہ سازش تھی اس کی اپنی چال تھی اور خدا تعالیٰ کی حکمت یہ ہے جو اس نے گڑا کھودا تھا جو اس نے کنواں کھودا تھا علماء اربا کے لیے اس میں خود جاگر آئے اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ اس کی کتاب حسام الحرمین یہ اس حوالے سے بڑی اہم کتاب ہے کہ تمام اختلافات سمٹ کے صرف حسام الحرمین میں آ جاتے ہیں یہ حال ہی میں ایک کتاب لاہور سے چھپی ہے کتاب کا نام ہے معرفت اس کتاب پہ چھتیس بریلوی علماء کی تقریریں ہیں دستخط ہے کہ یہ کتاب بڑی اچھی کتاب ہے بڑے کام کی کتاب ہے اور بڑی بہترین کتاب ہے فقیر محمد رضوان داؤدی صاحب پیر طریقت رابر شریعت بھی ان کو لکھا ہے تو یہ بہت اچھے اور زبردست بزرگ ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے چھتیس بزرگوں نے ان کی کوشش کاوش کو لائے کے سات تقریب و افتخار کہا ہے اب آپ سنیں وہ فقیر محمد رضوان صاحب اس کتاب کے صفحہ 103 پہ لکھتے ہیں سوال کیا یہ عوام کی لڑائی ہے یا علماء کی یہ ہم سنیوں کی اور بریلویوں کی جو لڑائی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لڑائی عوام کی لڑائی ہے یا علماء کی جواب عالم اس وکیل کی طرح ہوتا ہے جو رائے دے سکتا ہے مگر مفتی مفتی صاحب جج کی طرح ہوتے ہیں اور فیصلہ مفتیان ازام نے کرنا ہوتا ہے اور مفتیان الزام 110 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تین عبارتوں پر کفر کا کفتوا ہے یہ تین عبارتوں پر احمد رضا نے چار بنائی تھی انہوں نے ایک کم کر دی ہے گویا کہ اب یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں خود کہ احمد رضا نے ایک عبارت میں خیانت سے کام لیا تھا عبارت تھی نہیں ایسے بنا دی جیسے پر سے پرندہ بنا دیا تھا کچھ بھی نہیں انہوں نے خود ہی ایک عبارت حضرت کی طرح منصوب کی اور فتویٰ لگا دی بہرحال ابھی ہم یہ ان کی اس کوشش کی بڑی عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کم از کم جھوٹا تسلیم کر لیا ہے اور ان کو خائن تسلیم کر لیا ہے کذاب بھی تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے عبارتیں تو بنتی تھیں ان کے بقول تین اس نے بنائی ہیں چار چوتھی بنتی نہیں تھی اس نے دھوکھے سے بنائی ہے تو بہرحال ہم ان کی اس کوشش پر ان کو ہے جو ہے نا وہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ ان کو بڑا اچھا ختم تھا اللہ کرے گا کہ چند سالوں تک کوئی اور معرفت کے نام سے کتاب لکھے گا اور اس میں ایک آدھ اور گٹ جائے گی کچھ سے بعد انشاءاللہ پوری اللہ پوری ہی صاف ہو جائے گی صفح ایک سو آٹھ پہ لکھتا ہے بریلوی بدیوبندی عوام کو یہ علم ہونا چاہیے اہل سنت و جماعت بریکٹ میں اس نے بریلوی جو دونوں کو لکھا ہے پہلے ایک جماعت تھے اختلافات تین عبارتوں پر کفر کے فتوا لگنے سے پیدا ہوئے اور ابھی تک یہی تین عبارتیں کوئی چوتھی نہیں ہے یہی تین عبارتیں مسلمانوں کی سلا کلیت اتفاق اتحاد کے درمیان حائل ہیں اس لیے بریلوی حضرات جو مدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اب سمجھا یہ کہہ رہا ہے کہ اختلاف صرف کن باتوں میں تین باتوں میں چوتھی نہیں ہے. یاد رکھنا یہ کتاب آپ کو بہت فائدہ دے گی اب کیا ہوتا ہے آئے دن خطبہ ان کے لے لو مقررین کو لے لو ان کے مناظرین کو لے لو ان کے پیروں کو لے لو ان کے سنی تحریک والوں کو لے لو دیگر ان کے مختلف چھوٹے چھوٹے مولوی سٹیجوں پہ بیٹھے ہوئے ان کو لے لو اور ان کے مصنفین کو لے لو مولفین دیکھیں انہوں نے کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ یہ بھی ہمیں اطراض ہے یہ بھی عبارت کفری ہے یہ بھی گستاخانہ ہے یہ بھی غلط ہے وہ بھی کفر ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی گستاخی ہے یہ اب دیکھیں آپ کے چھتیس علما اور وقت کے جید علماء ہے کوئی عام چھوٹے آدمیوں کی میں بات نہیں کر رہا اس وقت پاکستان کے تمام صوبوں سے ان علماء نے دستخط کر کے اس کتاب کو معید و مصح قرار دیا اس کی تصدیق کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمارا سنیو دیوبندیوں سے اختلاف فقط تین باتوں میں اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہوئی نا تو پھر آپ کو بات کرنے میں بڑی آسانی ہے کتاب عام مل جاتی ہے انہوں نے ایک نمبر بھی دیا ہے کہ کتاب مفت حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں آپ ہاں، کتاب بھی مفت دے رہے ہیں حاجی ذوالفقار سیم ان کا نام ہے اور انہوں نے یہ مفت کتاب تقسیم کر رہے ہیں نمبر بتا دیتے ہیں پھر آپ ابھی آپ مسئلہ سمجھ لیں نمبر پہ بتائیں گے کتاب سے یہ بات سمجھ آتی ہے اور صفحہ 111 پہ بھی انہوں نے لکھا ہے بریلوی علماء کو بھی چاہیے اصولی اختلاف کا حل نکالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے جو بندی علماء سے مسلسل خط و کتابت کرے اور ان تین کفریہ عبارات کو حذف کرنے کے لیے دیوبندی کو ایسی آسان تجاویز دے جس پر کوئی بھی سیاست نہ ہو سکے اور انہوں نے پیچھے یہ بھی لکھا ہے اگر یہ تین آپ نکال دو تو ہمارا تمہارا اتحاد بھی ہو سکتا ہے اب ان کی سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آمد رضا نے چار عبارتیں رکھی تھی حضرت نلوتوی حضرت گنگوئی حضرت پوری اور حضرت تھانوی رحم اللہ ان چھتیس علماء کی تصدیق اور تائید سے چھپنے والی بریلویوں کا پیرے تریقت راہ شریعت فقیر محمد رضوان دعودی صاحب اس نے اس میں جگہ جگہ لکھ دیا کہ نہیں ہمارا اختلاف فقط تین عبارتوں پر ہے ایک عبارت مولانا نلوتوی کی ایک عبارت مولانا سارن پوری کی اور تیسری عبارت مولانا حکیم الامت تھانوی صاحب کی اب یہ کہتا ہے کہ ہمارا اختلاف فقط تین باتوں میں ہے ہم کہتے ہیں چلو اس اختلاف پہ بھی گفتگو کر لیتے ہیں لیکن پہلے اتنی بات تو بتا دو نا کہ قطب الارشاد فقیح النفس محقق الاثر حضرت اللّہ سیدی و مرشدی حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے متعلق جو احمد رضا نے کفر کا وہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور اس بنیاد پر ایک سوال ہم ان چھتیس بریلوی علماء کی خدمت میں بھی عرض کریں گے کہ ایک مسلمان آدمی پر کوئی کفر کی بات کرتا ہے یہ بات تو عادیث میں بھی لکھی ہے فقہانے بھی کہا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے والا اگر اعتقاد کی بنیاد پہ کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہیں ہے تو یہ کفر لوٹ کے اس قائل پہ آ جاتا ہے تو اب یہ چھتیس بریلوی علماء سے ہمارا سوال ہے کہ آپ نے تو یہ بات بتانی پڑے گی آپ کو کہ احمد رضا خان کا حضرت گنگول تو کہتا رہا لیکن آپ نے اس عبارت کو صاف کر دیا یعنی وہ عبارت ہے ہی نہیں جھوٹ بولا احمد رسا نے خیانت اور دجل سے کام لیا تو احمد رضا جو حضرت گنگوی اللہ کو کافر کہتا رہا وہ کس بنیاد پہ کہتا رہا اور کافر کہنے پہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو پھر بتاؤ حضرت پہ فتوہ کفر کا لگانا اس کا غلط تھا اور وہ کفر لوٹ کے احمد رضا کے گلے میں یہ بات ان کو پہلے صاف کرنی پڑے گی پھر ان تین باتوں پہ گفتگو ٹھیک ہے ری جتنا معاملہ ختم ہوتا چلا جائے اتنا ہی زیادہ آسانی علی بات ہے ہم تو خوش چاہتے ہیں کہ امت کا یہ اختلاف ختم ہو اور ایک اتحاد قائم ہو جائے لیکن اس کے لیے کچھ شرائط جیسے آپ نے رکھی ہیں ہم بھی شرائط رکھتے ہیں وہ شرائط مناسب وقت پہ ہم آپ کو بتا بھی دیں گے کہ ہماری کیا شرائط ہے اتفاق و اتحاد کے لیے خیر تو یہ کتاب معلوم کر رہا تھا اگر آپ کے پاس ہو مناظرہ بھی بڑا آسان ہے گفتگو بھی بڑی آسان ہے اور عوام الناس کو بات سمجھانے بھی بڑی آسان ہے کہ ان لوگوں نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ ہماری تقویت و میں یہ ہے فلاں الاں سب ٹھيک باتيں لكھی ہی ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہے ہمیں صرف تین باتوں پہ اعتراض ہے وہ ہمیں سمجھا دو تو ہمارا تمہارا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے باقی سارے ایسے فضول اعتراض ہیں کوئی اعتراض کام كريں ہے یہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ ہمارا آپ کا اصولی اختلاف فقط اس حسام الحرمین پہ ہے اور اس میں بھی ایک عبارت ختم کر دو باقى تين عبارت رہ گيں بات سمجھ گئی اگر آپ عبارات پر یہ رخ استعمال کریں گے جیسے استاذ محترم متقلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب حافظ اللہ نے لکھا ہے اور ترتیب دیا ہے یہ بات کرنے میں بہت آسانی رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ان تین عبارتوں پر گفتگو کرنا بھی آسان تیاری بھی آسان اور کتابیں اکٹھی کرنا بھی اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ عبارات کون سی ہوگی پھر آپ گفتگو کیسے کریں گے آپ تیاری کسی کی کر کے جائیں وہ کوئی عبارت پیش کرے آپ کے پاس کتابیں پوری نہ ہو آپ کو ملے ہی نہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے ان لوگوں نے ایسے غلط اعتراضات جڑ دیے ہیں تو ان ساری باتوں کو اگر آپ مٹانا چاہتے ہیں اور گفتگو پرمکز اور مختصر پر اثر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کتاب اور یہ دو کتابیں اس کو لے کے ان کا مطالعہ کر کے اس کے اندر حوالہ جات اور بھی موجود ہے کہ بریلویوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارا اختلاف صرف حسام الحرمین کی وجہ سے ہے بس اسام الرمین میں چار کتابوں کی بات ہے لہذا ہم نے یہ چار باتیں چار آدمی چار علما صرف ان کی وجہ سے ہمارا تمہارا اختلاف ہے پانچویں بات کوئی نہیں ہے اس میں بھی حوالہ جات درج ہے اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ باقی سارے مولویوں کا جھوٹ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا چاہے وہ سعید اسد بولے چاہے وہ جناب جی اشرف جلالی بولے چاہے وہ جناب حنیف قریشی بولے چاہے کوئی بھی بولتا ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ صرف جھوٹ ہے غلط ہے بدیانتی ہے دجل ہے خیانت ہے تو کیا بازی ہے خد اول ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے اکابر کی عبارت بالکل ٹھیک ہے۔, بات سمجھ آ رہی ہے تو میں نے کہا، قرآن پاک لے ایک اصول دیا ہے اِن جا فاسقم قومم فعلتم یہ جو قرآن نے اسلوب دیا ہے نا اللہ اکبر اس کی بڑی حکمتیں ہیں اور بڑے اس کے فائدے ہیں تو احمد رضا نے ایک خبر دی کہ علماء جو بند مسلمان نہیں ہیں ہم نے اس خبر پہ تحقیق کی تو ہمیں احمد رضا میں فسق فجور سے بھی بڑھ کے بہت کچھ نظر آیا اور یہ بات بھی نظر آ گئی کہ واقعہ احمد رضا خان نے جھوٹ بولنے سے کام لیا ہے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر حسام الحرمین کا فتویٰ ٹھیک مان لیا جائے مثلا حسام الحرمین فتویٰ کے اندر یہ بات درج ہے کیا صفا نمبر بیس حسام الحرمین ما تمہید ایمان صفا بیس پہ لکھا ہے یہ سارے طائفے کافر اور مرتد اور بجماء امت اسلام سے خارج ہے بے شک بزازیہ اور درر غرر اور فتح خیریہ مجموع النہر در مختار وغیرہ متمد کتابوں میں ایسے کافروں کے حق میں ارشاد فرمایا ہے جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے صفا بیس حسام الحرمین کا کہتا ہے کہ جو ان اکابر اربا کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر کافی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آمد رضا خان کا اگر یہ فتوا ٹھیک ہے سب سے پہلے فتویٰ اس کے اپنے گلے میں ہے اس کی دو دلیلیں عرض کرنی ہے زیادہ نہیں پہلی دلیل حسام الحرمین صفا بیس پہ لکھا ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے پھر آگے آئیے ایک کتاب چھپی انوار مظہریہ اس کا صفحہ 292 ہے اس پہ یہ بات لکھی کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک بڑے دوست گہرے دوست سے ایک بات کی کہ یہ دیکھو یار حفظ الایمان میں تھانوی صاحب نے بڑی گستاخی کی ہے اس نے ساری عبارت دیکھی تو انہوں نے فرمایا مجھے تو اس میں کفر نظر نہیں آتا اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی پھر بھی انہوں نے نہ مانا اعلی حضرت خاموش ہو گئے دوستی و محبت کو برقرار رکھا اب آپ بتاؤ اعلی حضرت کا فتویٰ تھا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کون ہے تو اعلیٰ حضرت نے بجائے عبدالباری فرنگی مالی کو کافر کہنے کے ان سے دوستی اور محبت کو کیا کیا برقرار رکھا پیار الفت محبت برقرار رکھی ان کی تکفیر نہیں کی کیونکہ پروفیسر ڈاکٹر مسعود نے بھی اپنی کتاب فساوہ مظہریہ جو ان کی ترتیب دی ہوئی ہے اس کے سفر چار سو پہ یہ بات لکھی ہے کہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی کو باوجود یہ کہ انہوں نے ایک دیوبندی عالم کی تعلقات کی رعایت کرتے ہوئے تکفیر سے انکار کیا تو آپ نے ان کی تکفیر نہیں فرمائی اب دیکھے اعلیٰ حضرت نے مولانا عبدالباری فرنگی محلی کی تکفیر نہیں کی حالانکہ ان کے اسام الارمین کے اصول سے ان کی تکفیر تو چاہیے تھی لیکن نہیں کی تو اب کیا ہوا اب اعلیٰ حضرت نے ایک جس پہ کفر کا فتوا لگتا ہے اسے کافر نہیں کہا تو آپ پوچھو بریلوی علماء نے خود اپنی تحریروں میں یہ بات درج کی ہے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ تو خود کافر ہوتا ہے یہ بھی حوالہ جات اس میں درج ہے اب آپ بتائیں احمد رضا خان کافر نہ کہنے کی وجہ سے عبدالباری فرنگی محلی کو خود کافر ہوا یا نہ دیانت کی بات ہے ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہم کوئی غلط بیانی نہیں کر رہے ہم کوئی دھوکہ سے کام نہیں لے رہے خیانت سے کام نہیں لے رہے ہم بات اور سیدھی کر رہے کہ اگر اسام الرمین ہمارے متعلق سچی ہے تو تمہارے متعلق جھوٹی کیوں ہے اگر ہمارے متعلق سچی ہے تو پہلے اس کو اعلیٰ حضرت کے متعلق بھی سچا مانے آپ کے ہاں, ہاں یہ اعلیٰ حضرت بھی کافر ہے اور پھر آگے ہم سے بات کر لو لیکن اعلیٰ عقلت تو مسلمان ہیں پھر ہم پہ فتوہ کیوں ہے جب حسام العرمین تمہارے نزدیک بھی قابل اور رب دے تمہارے نزدیک بھی ٹھیک نہیں ہے جب تمہارے نزدیک بھی غلط ہے تمہارے نزدیک بھی دجل سے قابلیا گیا ہے ورنہ تو مانو آمد رزا خان بے ایمان تھا احمد رضا خان کافر تھا تم نہیں مانتے معلوم ہوا کہ حسام الرمین پہ تمہارا بھی ایمان نہیں ہے جب تمہارا حسام الحرمین پہ ایمان نہیں ہے تو پھر ہم سے کیوں پوچھتی ہو ایک دلی دوسری دلیل مولوی احمد رضا خان نے حسام الحرمین کے اندر چار اکابر کی عبارات کو تختہ مشق بنایا ہے بات توجہ سے سنے ان آپ کو فائدہ دے گی یہ بات یہاں سے علاوہ آپ کو کئی سے نہیں ملنی چار عبارتوں کو تختہ مشک بنایا ہے حضرت ننوتوی رہی محلہ حضرت گنگوی رہی محلہ حضرت سہارنپوری رہی مول اور حضرت تھانوی رہی مولّّہ چار بزرگوں کی عبارت پر اس نے پوری پوری تعریف اور تخلیق اور جناب تلویز سے کام لیا ہے اب حضرت ننوتوی اللہ پہ الزام لگایا کہ مولانا ننوتوی ختم نبوت کے منکر منقیر حضرت گنگوئی رحمہ اللہ پہ الزام لگایا کہ یہ خدا کو جھوٹا کہتے ہیں. حضرت سہارنپوری پہ الزام لگایا کہ یہ شیطان کے علم نبی پاک علیہ اسلام سے زیادہ کہتے ہیں اور عدرت اتھانوی رحمہ اللہ پہ الزام لگایا کہ یہ چوپائوں جانوروں پاگلوں کا علم نبی پاک کے علم کے برابر کہتے ہیں اب دیکھنا یہ چاروں الزام شاہ اسماعیل شہید پہ بھی لگائے اسی کتاب میں آپ کو مل جائے گا صفحہ اٹھاون پہ لکھ دی گئی ہے یہ بات شاہ اسماعیل شہید کے متعلق اعلیٰ حضرت اپنے فتح رضویہ جلد پندرہ صفحہ بیس پہ لکھتا ہے کہ اسماعیل دل بھی اپنے پیر کو نبی مانتا ہے اب بتاؤ جو پیر کو نبی مانے وہ ختم نبوت کا قائل ہے یا منکر ہے منکر ہے اس نے یہ بات آگے بھی لکھی صفحہ دو سو پہ بھی کہ اس نے اپنے پیر کو نبی بنایا ہے نبیبی صاحب شریعت مانتا ہے اب مجھے آپ بتائیں جو الزام قاسم العلوم والخیرات پہ لگایا وہی الزام حضرت شاہ اسماعیل شہید پہ لگایا دوسرا الزام حضرت گنگوئی پہ تھا کہ یہ خدا کو جھوٹا کہتا ہے تو اسی نے اپنی اسی فتح رضویہ جلد پندرہ صفحہ پچیس پہ اس نے یہ بات لکھ دی ہے وہ کیا کہ دیوبندی اسماعیل دیلوی کی اتباع میں قسم کو ممکن بلکہ جائز اور حقوعی مانتے ہیں دیوبندی اپنے اسماعیل دیلوی کی اتباع میں کہ وہ بھی کہتا تھا کہ جھوٹ خدا بول سکتا ہے بولتا بھی ہے بولا بھی ہے اور دیوبندی بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے بولتا بھی ہے اور بولا بھی ہے اس نے اب دیکھے یہی بات اس نے آگے بھی ایک کال نقل کر کے کہا ہے مثلاً کہ دیوبندی کہتے ہیں ہمارا اعتقاد ہے کہ خدا نے کبھی جھوٹ نہ بولا اعلیٰ حضرت بریلوی آگے رب کرتے ہوئے کہتا ہے یہ زبانی اظہار محض بے بنیاد ناپائیدار کہ جب قزم ممکن بلکہ جائز وقوع ہوا جیسا کہ تمہارے امام کا مشرب ہے کہتا ہے تمہارے امام اسمعین دلوی کا مشرب یہ تھا کہ خدا سے جھوٹ بولنا اس کا وقوع بھی ہوا ہے خدا نے جھوٹ بولا بھی ہے اب دیکھو دوسرا الزام یہ حضرت شاہ اسمعین شہید پہ بھی لگایا کہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے جھوٹ بولا ہے اور یہ الزام حضرت مولانا گنگوئی رحمہ اللہ پہ بھی لگایا آگے چلیں اب تیسرے اور چوتھے الزام کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے یعنی جو یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے شیطان کا علم زیادہ ہے یا شیطان کا یا جانوروں کا علم نبی پاک علیہ السلام کے علم کے برابر ہے تو یہ حضور کی توہین کرنے والے ہیں اور یہی فتویٰ اس نے شاہ اسماعیل شہید کو بھی لگایا کہ اسماعیل دل مسلمانوں کو مسلمانوں کے دلوں کو زخم پہنچایا نبی پاک علیہ السلام کو کھلی دشنام دے کے کھلی گالیاں دے کر اس نے مسلمانوں کو جناب تکلیف دی ہے اور فتح کی جلد پندرہ دو سو انچاس پہ لکھتا ہے یہ فوج گالی دینا ہے اب دیکھے اکابر اربعہ پر الزام کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضرت ننوتوی رحیم اللہ نے ختم نبوت کا انکار کیا مولانا گنگوئی رحم اللہ نے خدا کو جھوٹا کہا اور آخری دو بزرگوں نے نبی پاک علیہ السلام کو گالیاں دی یہ الزام شاہ اسماعیل شہید پہ بھی لگائے کہ خدا کو جھوٹا بھی کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبی بھی مانتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو گالیاں بھی دیتا ہے اب دونوں کا جرم ایک بنایا دونوں پہ دفاع ایک لگایا دونوں کا جرم دونوں کی جناب غلطی ایک بتائی دونوں کو مجرم برابر کا بنایا اکابل اربا کو بھی اور شاہ اسماعیل شہید کو بھی کہا ایک جیسی ان کی دونوں کی غلطیاں اور ان دونوں کی جناب جرم اور باتیں ایک جیسی ہیں لیکن جب آگے فتوی کی بات آئی تو فتوہ مختلف ہے حضرت کا حسام الرمین کے صفہ پیس پہ اکابر اربا کے متعلق کہتا ہے یہ کافر ہے جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے لیکن شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے متعلق اسام الرمین صفحہ 132 پہ لکھتا ہے کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں یہی ثواب ہے یہی درست ہے اسی پر اعتماد ہے یہی فتویٰ ہے اور اسی میں احتیاط کی بات ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اکابر اربا کے متعلق فتویٰ اور جبکہ جرم ان کا اور شاہ اسمعیب شہید کا ایک ہے شاہ صاحب پہ فتویٰ اور جرم جبکہ دونوں کا ایک جیسا تھا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ کیوں کیا میں بتاتا ہوں کیوں کیا یہ خدا تعالی کی طرف سے, یہ خدا, کی طرف سے خدا کی طرف سے انتقام ہے فلاحی امن مکر اللہ, اللہ, اللہ ان لهم یکیدون کیدًا و اکیدوا کیدًا یہ خدا کی پکڑ تھی خدا کی گرفت تھی خدا کا غضب تھا خدا کی طرف سے ان کا انتقام لیا گیا اقابر اربعہ کا کہ کیا ہوا کہ جو فتوی اقابر اربعہ پہ لگا کے آخر میں لکھ دیا کہ جو ان کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے کیا مطلب جو ان جرائم کو کفر اور ان کے کرنے والوں کو کافر نہ کہہ وہ خود کافر ہے جبکہ آلہ حضرت نے خودی اس جلم کے کرنے والے کو کہا کہ اسے کافر نہ کہو اب آپ بتاؤ آلہ حضرت خود پھسا یا نہیں پھسا بریلوی حضرت اس بات کا کوئی آج تک حل پیش نہیں کر سکے اب نہ اس سے بھاگ سکتے ہیں نہ اس کو پکڑ سکتے ہیں یہ اسام العرمین ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے نہ اگل سکتے ہیں نہ لگل سکتے آمد رضا کو ایمان پڑے گا کہ مسلمانوں کو کافر کہتا ہے اور اگر کہ اسام الرمین ٹھیک ہے پھر بھی آمد رضا کافر ہے اب بیچارے بڑے پریشان ہیں تو ہم ان کو پریشانی کا حال بتاتے ہیں بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے امت میں یہ پہلا آدمی ہے جس نے تخفیر کی مشین گن سے دنیا کو اس نے آ کے ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور اس نے ہر ایک کو کافر بنانے کی کوشش کی ہے حتیٰ کہ اس کے پیچھے لگنے والے اس کے پیروں جو تھے میں تو ایک بات سمجھ چکا ہوں ان لوگوں نے بھی وہی مشین گنیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں ہر ایک کو کافر کہتے ہیں بریل بھی مسلک کا کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو دوسرے کی تکفیر سے بچا ہوا ہو آپ کسی عالم کا نام بتائیں میں ابھی اس پہ تکفیر کا فتویٰ دکھاتا ہوں کہ فلاں نے لکھا ہے یہ فلاں کے اصول سے کافر ہے یہ فلاں کی ترتیب سے کافر ہے یہ فلاں کی کتاب کی زد میں ہے یہ فلاں کے فتو کی زد میں ہے اسی طاہر القادری کو دیکھیے اس پر دس عدد سے زائد کتابیں لکھی گئی ہیں دس عدد سے زائد کتابیں لکھی گئی ہے اسی سرگودا سے کتاب چھپی ہے ایک کتاب ہے یہ سب کیا ہے ایک کتاب چھپی ہے قرآن کی فریات اس میں صاف لکھا ہے کہ طاہر القادری کافر اور مرتد ہے طاہر القادری کے خلاف ایک کتاب چھپی ضرب حیدری ایک کتاب چپی طاہر القادری کی حقیقت کیا ہے یہ ہم نے نہیں لکھی ہمیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب وہ خود ہی لکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے لکھنے کی بھئی ہم اپنا مثبت کام کریں گے اپنا کوئی جو ہے نا وہ تعمیری کام کریں گے ہمیں کیا ضرورت ہے ان منفی کاموں میں لگنے کی بھائی جب وہ خود ہی کر رہے ہیں تو ہم ان کو کہیں گے شابش شابش اب تقریبا پاکستان کی جیت بریلت طاہر القادری کو کافر کہتی ہے اب سنو یہ بھی خدائی انتقام کیسا ہوا یہ اکابر دیوبند کی کرامت ہے کل تک انہیں کافر کہنے والے اب آپس میں کو کافر کہہ رہے انڈیا سے کتاب چھپی کتاب کا نام ہے دعوت اسلامی کے خلاف پرو پگنڈے کا جائزہ اس میں ایک فتوا لکھا ہے کسی سندھ کے عالم کا فتوہ ہے اور بڑی تصدیقیں بھی اس پہ لکھی ہوئی ہیں اس نے لکھا ہے کہ جو قادری اور فلاں فلا عالم کو کافر کہے وہ خود کافر ہے اب بتاؤ آپ ان میں سے بچتا کون ہے عرفان مشتی صاحب سے پوچھو حضرت آپ تو بڑے اچھل کود کے فتوے لگاتے ہیں تو یہ تو خیر سے آپ کو بھی کافر کہہ رہے اشرف جلالی صاحب سے پوچھیں گے آپ نے اتنے گھنٹے کی ویڈیو تار القادری کے خلاف بنائی ہے تو آپ کو خیر سے دعوت اسلامی کی کتاب کافر کہہ رہی ہے کوئی ان کا عالم تکفیر سے نہیں بچتا شاہ نورانی کو دیکھیے شاہ نورانی کے خلاف دو کتابیں چھپی ہیں اور کراچی سے چھپی ہیں اتمام الحجت ایک کتاب کا نام ہے دوسری بھی اس طرز پہ کتاب آئی ہے تو کوئی عالم ان کا تکفیر سے نہیں بچتا میں بڑی جرت اور دلیری سے کہہ رہا ہوں کسی عالم کا نام آپ نے فتو دکھاتا ہوں یہ کرم شاہ بیروی بھی بیرے کا تھا اس کے خلاف چار عدد کتابیں اور پچاس تکفیر اس کے کے ہے یہ ان کے میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب ان کا بڑی یوں ہو تو چھوٹوں کا کیا حال ہوگا وہ ہماری سریکی میں ایک زبان میں کہتے ہیں یا پیر کھڑ کے موترے مرید کو جی درک دا یعنی پیر کھڑے کے پیشاب گرم تو پھر مرید کے لیے تجھے وہ بھانگتے ہو دن کر سکتا ہے کیا ہے تو اس کرم شاہ پہ کفر کا فتوہ ایک اب حال ہی میں انگلینڈ سے کتاب چھپی ہے اس کے خلاف پیر کرم شاہ کا علمی محاسبہ یہ انہوں نے لکھی ہے کچھ عرصہ پہلے کتاب چھپی پیر کرم شاہ کا تنقیدی جیسا کچھ عرصہ اور پہلے سے کتاب چھپی پیر کرم شاہ کی کرم, کرم, کرم فرم یہ کتاب آئی اور یہاں ایک اشرف سیالوی سرگودے کا عالم تھا اس کی تکفیر میں بھی کئی کتابیں آ چکی ہیں تو یہ ہمارے اگابر کی کرامت ہے کہ یہ انہیں کافر کہنے کہنے کے جناب پیچھے لگے تو خدا نے کیا کیا کہ یہ اپنے ہی اس فتوے میں پھنس گئے اب کوئی عالم دنیا میں ان کا ایسا نہیں ہے جو کسی بریلوی عالم کی تکفیر سے بچا ہوا میں سمجھتا تھا کہ یہ غلام رسول سعیدی بڑا معتدل عالم ہے لیکن غلام رسول سعیدی نے کتنے بریلوی علماء کی تفہیر کی ہے یہ ایک کتاب چھپی ہے ازمب از و فل قرآن کراچی <تصفح> سے چھپی ہے اور بہت بڑا علم کا عالم ہے اس نے کتاب لکھی ہے اس نے اس میں لکھا ہے کہ اس غلام رسول سعیدی نے ہمارے اتنے علماء کی تفریح کر دی ہے اور کہا ہے کہ اگر سعیدی صاحب توبہ نہیں کرتے تو پھر وہ خود کا ہے <تصفح> بارہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر کی عبارات غبار ہیں صاف ہیں عبارات ہماری درست ہیں ٹھیک ہیں یہ صرف تعصب تھا یہ صرف ان لوگوں نے ایک غلط پرپگنڈا بنایا تھا جس کا جس کی سزا کہیے جس کا بدلہ کہیے ان کو دنیا میں ہی ملنا شروع ہو گیا ہے آخرت میں تو پھر کیا ہوگا کان پکڑ کے کھڑے ہوں گے یا کیا ان کی لٹریشن ہوگی وہ علیحدہ باد حالانکہ فتویٰ تکفیر میں انتہائی احتیاط کا احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے احتیاط نہیں لگ ہر ایک کو کافر کہا ہے کوئی مسلمان ہندوستان میں اس نے چھوڑا نہیں ہے ایک عالم کی کتاب آئی ہے کتاب کا نام ہے فاضل بریلوی کی خصوصیات یعنی تجلیات انوار المعین اس میں انہوں نے فاضل بریلوی کے اپنے گھر کا عالم ہے اپنے ہی بریلوی اکابر میں سے شمار ہوتا ہے انہوں نے کتاب لکھ کے اعلیٰ حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنا کسی نے اسلام میں داخل نہیں کیا جتنا اعلیٰ حضرت نے اسلام سے لوگوں کو باہر کر دیا ہے آج تک اتنا کسی نے مسلمان نہیں کیا جتنا اعلی حضرت نے مسلمانوں کو کافر بنایا ہے اور علماء کی کیا اور اس نے یہ کی ہے اسلاف امت کی گرد نے بھی اعلیٰ حضرت کی تکفیر کی شمشیر سے بچی نہیں ہے محفوظ نہیں رہ سکی تو ان کا ایک پیشہ کہیے ان کا ورثہ کہیے ان کی عادت کہیے بلکہ بڑی بات کرتا ہوں چھوڑے سب کو شہید متِ اسلامیہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ رحمتہ حضرت پہ تقریباً تمام دیوبندیت کا اتفاق ہے حضرت کی شخصیت یوں تھی کہ سارے کہتے ہیں کہ حضرت واقعہ ایک معتدل اور دیوبندیت کو جو وصف ہے ان میں بہ تمام ہی وب کمال ہی ان میں تھا ان کی کتاب ہے فتنہ اے قادیہ ہے توفہ اے قادیانیت پانچ جلدوں میں آ چکی ہے اس کی پہلی جلد کھولیں پہلی جلد میں انہوں نے مزامین کی فرست دی ہے ایک فرست انہوں نے یہ مزامین میں سے ایک مضمون یہ بھی لکھا ہے تحذیر الناس لئے عقیدہ ختم نبوت اور مولانا قاسم ننطوی رحمت اللہ رہے اس عنوان سے مولانا یوسف ندیانوی رحمت اللہ لکھتے لکھتے کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا خان صاحب نے حضرت نلوتوی اور دیگر اکابر کی تکفیر کیوں کی ہے کہتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اعلیٰ حضرت کو پتہ نہ ہو اتنے بڑے عالم سے یہ بات ان سے منسوب کرنا کہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ غلط ہے. دوسری بات یہ کہ جان بوجھ کے علاد لے سکی ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں امت میں دو آدمی ایسے آئے ہیں ایک حجاج ابلو یوسف اور دوسرا مولوی احمد رضا خان اس کو لوگوں کے قتل کرانے میں سکون ملتا تھا اور وہ قتل کرانے میں اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ قتل کے بغیر اسے چین نہیں آتا تھا اور دوسرا شخص آمد رضا خان ہے اس کو تکفیر کے بغیر مزہ نہیں آتا تھا یہ مولانا لدھیانوی رحمہ اللہ کا تبصرہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اگر کسی کے پاس ہو وہ نکال کے پڑھ سکتا ہے اب آپ مجھے بتائیں یہ بات میں نے تو نہیں کہی اور حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ دسویں جلد میں بھی لگا ہوا ہے فتح دیوبند اور فتح مزائر مزاعلوم کے حوالے سے جو میں نے کل بھی یہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اور جو میں نے کل بھی سنائی تھی کہ جو ان کو سننی سمجھے وہ خود گمراہ ہے یہ بھی آپ آپ کے مسائل اور ان کے حال میں دسویں جلد میں پڑھ سکتے ہیں خیر یہ چند ایک عبارات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب فردن فردن میں مختصر ان عبارات کے حل کی بات عرض کرتا چلا جاتا ہوں اعتراض پہلا تھا حضرت ننوتوی رحمہ اللہ پہ اس اعتراض سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر عرض کروں ہندوستان میں ایک مسئلہ اٹھا جو آل حق کا نظریہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر پیدا کرنے پر خدا قادر ہے لیکن کرے گا Nee. اس پر علامہ فضل آبادی نے مقابلہ کیا شاہ اسماعیل شہید کا اور سے کتابیں لکھی جاتی رہی پھر یہ سلسلہ کتابوں تک ہی تھا چلتے چلتے جب یہ پہنچا مولوی احمد رضا خان کے ابا کے وقت میں تو اس وقت مولوی احمد رضا خان کے والد نے کہا کہ یہ بات تو ختم نبوت کا انکار ہے اسی دوران ایک روایت بھی علماء نے بیان کرنی شروع کر دی روایت کیا ہے ابن کثیر نے بھی لکھی ہے تفسیر میں اللّہ الارض خلقات اٹھائیسویں پارے میں اور در منصور میں بھی یہ روایت ہے روح المانی والے نے بھی یہ لکھی ہے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات زمینیں اور ہر زمین میں اس زمین کی طرح اشخاص موجود ہیں اور جیسے اس زمین میں انبیاء آئے باقی زمینوں کے اندر بھی انبیاء آئے ہر زمین میں آدم بھی ہے ہر زمین میں نو بھی ہے ہر زمین میں ابراہیم بھی ہیں اور ہر زمین میں موسا عیسیٰ اور فرمایا نبی جی کا نبی جی کو نبی کا نبی جی کو اور ان زمینوں میں ایسے نبی بھی ہیں جو تمہارے نبی کی طرح ہیں اور بعض روایات میں محمد بھی آتے ہیں لفظ کہ جیسے اس زمین میں محمد ہے باقی زمینوں میں بھی محمد آئے اب یہ, یہ روایت جب میدان میں آئی تفاصر سے جب لوگوں نے نقل کر دی تو بریلوی اور پریشان ہو گئے کہ پہلے مسئلہ تو کچھ قابو آ نہیں رہا تھا تو اب یہ جو روایت سامنے آ گئی ہے تو اب کیا بنے گا بریلویوں نے کہہ دیا کہ یہ روایت شاز ہے شاز تو غیر پہلو نے بھی لکھا ہے لیکن بریل بھی بڑے خوشوے کے کہ لو جی شاہج لکھا ہوا ہے لہذا یہ روایت موضوع ہے حالانکہ اصول عدیث سے مس رکھنے والا آدمی سمجھتا ہے شاز ہونے سے روایت کا موضوع ہونا لازم نہیں آتا مولانا عبدالعی لکھنوی رحمہ اللہ نے اس بات پر پورا رسالہ لکھا ہے جو رسائل لکھنوی میں چھپ چکا ہے زجر الناس زجر الناس میں یہی بات ثابت کی ہے کہ اس روایت کی صنعت بالکل ٹھیک ہے اور شاز ہونے کا یہ جواب دیا ہے شاز کی دو قسمیں ایک شاز مقبول ہوتی ہے اور ایک شاز غیر مقبول ہوتی ہے تو پھر وہ ساری تفصیل لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ وہ شاز ہے جو مقبول ہے مردود نہیں ہے یہ ساری تفصیل استاذ محترم دامت فیوزم العالیہ کی کتاب حسام الرمین کا تحقیقی جائزہ کے اندر موجود ہے اب یہ روایت میدان میں آئی ہے. اب اس کی تشریح کیا ہے اس حریض کا مطلب کیا ہے کہ باقی زمینوں میں بھی علیہ ہے تو جب باقی زمینوں میں انبیاء ہیں تو پھر امکان نظیر کا انکار کیوں ہے بات چلتے چلتے اس روایت کی تفسیر اور تشریح کے لیے مولانا احسن اللہ نے مولانا رحمہ کو خط لکھا کہ آپ اس حدیث کی تشریح کریں حضرت اس حدیث کی تشریح کرنے بیٹھے تو وہ ایک کتاب بن گئی تحزیر الناس من انکار ابن عباس. پوری کتاب حضرت نے لکھ دی اور حضرت نے اس کی تشریح میں چونکہ لوگوں کو امکان نظیر کا مسئلہ بھول گیا اب مسئلہ ختم نبوت کا اٹھ پڑا کہ اگر باقی زمینوں میں انبیاء ہے تو جب باقی زمینوں میں انبیاء ہے تو پھر حضور کی ختم نبوت کا تو فرق پڑ جائے گا دیکھے اب یا تو جو باقی ساری زمینوں میں محمد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو پہلے ہوں گے یا نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالفرز ان میں سے کوئی محمد نبی پاکلام کے زمانے میں ہو یا آپ کی رحلت کے بعد ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اب مولانا ننوتوی رحم اللہ نے بڑی خوبصورت ایک تفسیر کی آیات کی بھی اور حدیث کی بھی حضرت نوتوی رحم اللہ فرمانے لگے قرآن نے یہ جو کہا ہے کہ مَا مُحَمَّدٌ أَحَدٍ وَلَا رسول اللہ ہی خاطم النبی حضرت نلوتوی فرمانے لگے خاتم النبیین کا معنی سمجھو ایک معنی ہے کہ جو عوام جانتی ہے وہ کیا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ حضور آخری نبی ہے حضرت نلوتوی فرمانے لگے یہ تو عوام کے نزدیک ہے لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ اس کا معنی ایک اور بھی ہے یا یوں کہیے کہ اس کی وجہ علم جانتے ہیں کہ حضور کو آخری نبی کیوں بنایا گیا تو آل علم ہے چونکہ سارے کمالات کا خاتمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو رہا تھا اس لیے اللہ نے سرکار کو آخر میں بھیجا ہے اس کو میں ایک اور مثال صرف کرتا ہوں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمالات میں آخری ہے اب کو اگر درمیان میں بھیجا جاتا یا آپ کو پہلے بھیج دیا جاتا آپ کے بعد انبیاء تشریف لاتے تو جو انبیاء تشریف لائے ہیں ظاہر بات ہے ان کی نبوت جب آئے گی تو اس میں کچھ نہ کچھ احکامات بھی تو بدلے گے یا نہیں بدلے گے بھائی قیامت تک مسائل چونکہ نئے نئے آنے تھے اور نبی بھی بعد میں آتے تو پھر کیا ہے کہ ان کی شریعت کی وجہ سے ہمارے نبی کی شریعت کیا ہوتی منسوخ ہوتی اور قانون خدا بندی یہ ہے ماں سکھ من آیتن اور نون سیہا نہ منہا وا جب کوئی چیز ناسک بنتی ہے وہ منسوخ کے برابر ہوتی ہے یا منسوخ سے اعلیٰ ہوتی ہے تو اب ماننا پڑے گا کہ مولانا قاسم نلوتویلّہ یہ فرماتے ہیں اب یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے نبی کی شریعت منسوخ ہو گئی اور باقی انبیاء کی شریعت کو ناسک تسلیم کرنا پڑے گا تو یہ بات تو ٹھیک نہ ہوتی کیوں جب شریعت منسوخ ہو گئی منسوخ ہوتی ہے اس سے جو ناسک ہو اور اعلیٰ ہو تو اعلیٰ سے منسوخ ہو گئی تو یہ, یہ آپ نے مان لیا کہ ہمارے نبی کی شریعت ادنا ہے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا جب شریعت ادلا ہے تو پھر نبی ادنا جب یہ ہم نہیں مان سکتے کہ ہمارے نبی ادنا ہے تو ہم یہ بھی نہیں مان سکتے کہ ہمارے نبی کی شریعت ادنا ہے جب ہم یہ بھی نہیں مان سکتے کہ ہمارے نبی کی شریعت ادنا ہے تو پھر ہم یہ کیسے مانے کہ حضورﷺ کے بعد کوئی نبی آئے گا تو حضرتặnnik primer hangulah نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ خاتم النبیجین کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سارے کمالات کا خاتمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پہ کیا ہے سارے کمالات کو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم فرما دیا اب دیکھیں اللہ کی عادت کریمی یہ ہے جہاں کسی فتنہ نے پیدا ہونا ہوتا ہے اللہ صد باب کے اسباب پہلے سے پیدا فرما دیتے ہیں اب ہوا ہوا کیا قادیان کا ایک دجال اٹھنا تھا اللہ کے تو علم میں تھا اللہ نے پہلے سے ہی اس کے سارے مکر و فریب کا بالکل جو ہے نا وہ توڑ کر آکے رکھ دیا اب کیا تھا اس کا مکر وہ کہتا تھا مسلمانوں خاتم النبیجین کا ایک معنی وہ ہے جو تم لیتے ہو خاتم النبیجین کا ایک معنی وہ ہے جو ہم لیتے ہیں تم کیا لیتے ہو تم کہتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہے اور وہ قادیانی کہنے لگا ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمالات میں آخری ہے تم زمانے میں آخری مانتے ہو ہم کمالات میں آخری مانتے ہیں ظاہر بات ہے جب ایک آدمی سے آپ بات کرو گے کہ یار ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ آپ زمانے کے اعتبار سے آخری ہیں اور دوسرا کہتا ہے آپ کمالات کے اعتبار سے آخری ہے تو کون سی ختم میں نبی پاک علیہ السلام کی شہن شہاں ہے تو عام آدمی یہی پریشان ہو کے کہے گا یار لگتی تو وہ ہے تو ایک قادیانی کا ایک دجل تھا جو امت کو پریشان کر سکتا تھا حضرت ننوتوی کے ذریعے اللہ کے عالم نے پہلے اس کے مکر اور اس کے فرید کو چاک کرا کے رکھ دیا حضرت نے فرمایا ختم نبوفت کے دو معنی ہیں ایک ہے کہ زمانہ کے اعتبار سے آپ آخری اور ایک ہے کہ کمالات کے اعتبار سے آپ آخری کمالات سارے رب نے آپ پہ ختم فرما دیئے ہم دونوں مانتے ہیں جو قادیانی دجال یہاں مان تھا ہم وہ کمالات پہ ختم ماننا عالمِ اروا سے مانتے ہیں ہم تو دونوں مانا مانتے ہیں حضرت نلوتوی نے اس کے مکر و فریب کو چاک کر کے رکھ دیا یہ اللہ کریم کی عادت کریمی تھی پہلے سے ہی ختم نموفت کی وہ ایسی تشریح اور تفسیر کروائی کہ جس سے قادیانیوں کے مکر و فریب اور ان کے مضموم اثرات اور پرو پکڑنے کا دروازہ بند ہو گیا آپ کہیں گے کہ ختم نموفت کا یہ معنی کسی اور نے بھی لکھا ہے ہاں نسیم الریاض میں علامہ خفاجی نے لکھا ہے ختم نمفت کے خاتم النبیین کا معنی کیا لکھا وہ کہتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے اور آگے معنی لکھا ہے وَمَن ختم نبوت کا ایک معنی یہ ہے کہ سارے انبیاء کا کمال حضور کی وجہ سے ہے اب خاتم کیسے حضرت نروتوی رحمت اللہ علیہ نے کمالات کا خاتم کیسے مانا وہ برماتے دیکھو روشنی سورج کو اللہ نے دی ہے برائے راست سورج سے روشنی ملی چاند کو چاند جب چمکتا ہے تو رات کو در و دیوار بھی روشن نظر آتے ہیں رات کو آپ زمین پہ بھی روشنی دیکھتے ہیں جب آپ نے زمین کی روشنی کی طرف توجہ کی تو آپ نے کہا یہ کہاں سے آ رہی ہے تو آپ چاند تک جا پہنچیں گے یہ روشنی تو چاند سے آ رہی ہے جب آپ نے تھوڑا اور غور کیا تو آپ سوچنے لگے کہ یہ روشنی چاند سے نہیں در حقیقت سورج سے آ رہی ہے تو جب آپ یہ سلسلہ اٹھائیں گے درو دیوار کی روشنی چلے گی یہ چاند تک اور چاند کی روشنی یا کہ سورج پہ ختم ہو جائے گی تو سورج روشنی کے اعتبار سے ختم ہے حضرت ننوتری فرماتے ہیں تمام دنیا کو کمالات جو ملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ملے ہیں جب آپ کمالات انبیاء کی طرف دیکھیں گے پھر یہ دیکھیں گے کہ ان کو کس کے ذریعے سے ملے تو آپ کی نگاہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کر رک جائے گی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان سب کو کمالات ملے ہیں تو حضرت بھی فرماتے ہیں حضور صرف زمانے کے اعتبار سے نہیں بلکہ کمالات کے اعتبار سے بھی کھاتا اور یہ مانا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت ننوتوی نے لیا ہو یہ معنی نصیم الریاض میں کھڑا ہے اچھا اب آپ مجھے بتائیں اگر حضرت ننوتوی رحمہ اللہ کے معنی کو چھوڑ دیا جائے ہم بریلیوں سے کہیں گے اس روایت کی تشریح کروا کی روایت کہتی ہے کہ جیسے اس زمین میں محمد ہے سات زمینوں میں محمد ہے اب اس کا کیا مطلب حضرت ننوتوی نے جو بات سمجھانی تھی اگر وہ آپ نہیں مانتے پھر حدیث کی تشریح کرے حضرت نلوتوی رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ بات یہ ہے باقی زمینوں میں جو انبیاء ہیں محمد ہیں ان کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ختم نبوت میں کیوں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو قسم کی ختم نبوت حاصل ہیں کتنی دو قسم کی ختم آسل ایک ختم زمانی ہے بلکہ حضرت نے تین تین ہے ایک زمانی ایک مکانی اور ایک اور رتبی جس کو کمال کہتے ہیں کمالات والا حضرت نے دیکھو اگر کوئی نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان زمینوں کے اندر موجود ہو تب بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت مرتبی اور ختم نبوفت یعنی جو کمالات کے اعتبار سے ختم ہے اس میں فرق پڑتا ہے بھائی سورج نکلا ہوا ہے اور سورج کی موجودگی میں کوئی چاند نکل آئے جو چاند سورج سے ہی مستفید ہے اب آپ بتائیں سورج میں کیا فرق پڑے گا کوئی پڑے گا آپ کہیں گے لیکن ختم نبوفت زمانے میں تو فرق پڑے گا اب دجل دیکھو مول احمد رضا خان کا بات حضرت اوپر سے ختم نبوت مرتبی جس کو ختم نبوت یعنی خاتم الکمالات کہتے ہیں حضرت اس کی بات کر رہے تھے کہ یہ ختم نبوت مرتبی جو ہے کہ سارے مراتب آپ پہ ختم کر دیے گئے ساری شانے عزت رفات بلندی آپ پہ ختم کر دی گئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو دیکھو اس ختم نبوفت اور اس کمال کو دیکھو، تو اگر کوئی نبی بل محال، آپ ہی آتا ہے حضور کے زمانہ میں تو اس وصف میں فرق ہو. لیکن اعلی حضرت تو اعلیٰ حضرت تھے نا ان کو تو چسکا تھا مولانا یوسف ردیانوی رحمہ اللہ کے بقول عبارات کو بدلنے کا توڑنے کا اور عبارات میں قطب ارید اور خیانت کرنے کا اور تکفیر کرنے کا بات ختم نبوت مرتبی کی ہو رہی تھی احمد رضا نے وہاں سے بات کو اکھیڑ کے ختم نبوت زمانی میں بات لگا دی کہ ہیں کہ اگر حضور کے بعد بالفرض کوئی نبی آ بھی جائے تو حضور کی ختم نبوت زمانی میں فرق نہیں پڑتا علی آزم اللہ حالانکہ حضرت تو کہہ رہے ہیں ختم نبوت مرتبی لیکن آلہ حضرت تو پھر آلہ حضرت تھے نا؟ اب آپ مجھے بتائیں ختم نبوت رتبی مرتبی میں کوئی فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سارے انبیاء کو نبوت ملی اسی کو کہتے ختم نبوت مرتبی کہ آپ انبیاء کی طرف دیکھیں گے کمالات تو پھر آپ کی نظر جائے گی کہ سب سے بڑا کمال کیا ہے وہ لبت ہے جب آپ اس کی طرف دیکھیں گے تو پھر آپ کو خیال پیدا ہوگا کہ یہ آئی کدھر سے ہے پھر دیکھتے دیکھتے آپ کی نظر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف رک جائے گی کہ حضور کی وجہ سے ان کو سارے کمالات بشمول نبفت ملے تو یہی کمالات کا خاتم ہونا ہے نا تو حضرت فرماتے ہیں بال حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو اس ختم نبوت رتبی مرتبی شان مقام والی میں فرق یہ پڑتا नहीं। ہے نہیں پڑتا لیکن احمد رضا خان نے دجل یہ کیا کہنے لگا کہ مولانا نلوتوی کہتے ہیں کہ ختم نبوت زمانی میں کوئی فرق نہیں آتا حالانکہ حضرت تو خود لکھ رہے ہیں کہ ختم الغوت زمانی پہ ہمارا ایمان ہے جو حضور کے بعد کسی کو آخری نبی مانے وہ کافر ہے اور حضرت نے تواتر سے ثابت کیا ہے اور تہذیر الناز کے سفر دس پر حضرت نے کئی دلیلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو آخری زمانہ ثابت کیا ہے لیکن چونکہ بات کمالات کی ہو رہی تھی تو حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں اگر بالفرض ان زمینوں میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی کوئی نبی موجود ہے یعنی ان زمینوں میں بھی اگر کوئی محمد موجود ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حضور کی ختم نبوفت والا جو کمال ہے وہ پھر بھی قائم رہتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا یہ بات تو بالکل ٹھیک تھی کرینے قیاس تھی عقل فام سمجھ میں آنے والی تھی لیکن مول آمد رضا خان فاضل بریلوی صاحب کا جو کمال ہے جو انہوں نے بچپن سے لکھا سیکھا اپنے ابا سے اس کی مشق کی اور سیکھتے سیکھتے اس مقام پہ پہنچے تھے انہوں نے کیا خیانت کا ڈھونگ رچایا کہنے لگے دیکھو یہ کہتا ہے ختم نبوت زمانی میں فرق نہیں آتا حالانکہ حضرت نلوتوی حاشا وکلّہ ختم نبوت زمانی کی بات ہی نہیں کر اچھا آپ بتاؤ اگر حضرت ننوتوی کہتے کہ ختم نبوت زمانی میں بھی فرق نہیں آتا تو حضرت کو بال فرض بل محال کہنے کی ضرورت تھی بال فرض بل محال تو کا اس لیے آپ کہیں گے کہ فرض کیوں کیا ہے بھائی فرض کرنا کچھ جرم ہوتا ہے قل امکان علحمان فن اب الابدینا فبعی القافری علیم یہ نہیں یہ فرض کیا گیا لعکیماۃ اللّہ, اللہ یہ فرض نہیں کیا گیا لعقان بادی نبیٰ لکان عمر یہ فرض نہیں ہے لع عاش ابراہیم القان صدیق البیجہ یہ فرض نہیں ہے مولیا احمد رضا نے تو خود لکھا ہے اگر حضور کے بعد نبوت چلتی تو غو سے اعظم نبی بنتے یہ فرض نہیں ہے اور بریلو نے یوں بھی کہا اگر حضور کے بعد نبو چلتی تو احمد رضا بنتا اب تم بھی تو فرض کر رہے ہو مجرم حضرت نلوتوی کو کیوں سمجھا جا رہا ہے فرض تو تم نے بھی ہے بھائی فرض اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو محال ہوتی ہے جو ممکن الرقو جس کا واقع ہونا محال ہوتا ہے اس کو فرض کیا جاتا ہے تو حضرت نوروتوی رائے اللہ نے بات سمجھانے کے لیے ٹھیک کی ہم ایک جگہ بیان کے لیے گئے تو ایک آدمی کہنے لگا یار اتنی بات لکھ لے کی کیا ضرورت اس کو نکال ہی دیا جائے میں نے اسے کہا آپ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں میں نے کہا اگر تیرے کوئی مسئلہ بن جائے تو تجھے نکال دے <laughs> تیرے بارے میں جو کوئی اگر آدمی کہہ کہ گئی یار صحیح طرح انگلش نہیں آتی یہ صحیح نہیں پڑھا سکتے تو اب آپ کو نکال دینا چاہیے کہتے نہیں, نہیں نکالنا تو نہیں چاہیے میں نے بس جب آپ کو نہیں نکالنا چاہیے تو اس عبارت کو بھی نہیں نکالنا چاہیے اب محترس کی اصلاح کرنی چاہیے یا اس اصل چیز کو بھی نکال دیں اعتراض کرنے والا تو نبینہ ہے اندھا ہے آما ہے اس کو کیا پتا وہ تو ایک ہی رٹ لے کے اور سوچ لے کے بیٹھا ہے کہ علماء مادمنگ کو ہم نے گستاخ دنیا کے اندر بنوانا ہے اس پہ وہ کوشش کر رہا ہے اگر آپ کہتے ہیں ہاں ہاں نکال دو تو کل کو پروپگنڈا یہ ہوگا کہ یار دیکھو اتنی مشکل عبارت تھی یہ گستاخوانہ تھی انہوں نے بالکل نکال کے سمجھا دیا کہ بھا کیا گستاخوانہ تھی تو ہم کہتے ہیں نکالو نہیں اس کو سمجھاؤ اگر سمجھ نہیں آتی تو قصور آپ کی فام کا ہے اس میں حضرت نلوتوی رحمہ اللہ کا کیا قصور ہے حضرت نے تو اہل علم کے لیے بات لکھی ہے اگر بریلوی اہل علم نہیں تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں نا اب بریلویوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو یہ خدا تعالیٰ کی تقسیم ہے رزینہ قسمت فینا ہم خدا کی تقسیم پہ راضی ہے تمہیں جو خدا نے عقل نہیں دی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھائی بیڑ جو تمہیں رب نے بنایا ہے بیڑوں میں تو عقل ہوتی نہیں ہے ویسے تو, اب اس میں قصور تو نہیں بہرحال یہ خلاصاََ تھا میں اس پہ تفصیلی کلام آپ سے نہیں کر سکا تفصیلی کلام اس کتاب حسام الحرمین کا تاقی کی جائزہ کے اندر موجود ہے آپ اس کو لیں اور اس کو پڑھیں دوسری عبارت جس کو آج کل بریلوی خود ہی چھوڑ گئے ہیں اس پہ تو گفتگو کی ضرورت ہی نہیں رہتی تیسری عبارت چلو دوسری پہ بھی کچھ کلام کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بریلوی کہے کہ میں ان چھتیس کو کافر کہتا ہوں احمد رضا خان کو نہیں کہتا چلو پھر ہم اس سے بھی بات کر سکتے ہیں حضرت گنگوئی رحمہ اللہ پہ یہ الزام لگایا کہ یہ کہتا ہے خدا جھوٹ بولتا ہے اچھا حوالہ دکھائیں فوج یہ جی ایک تھا جو اعلیٰ حضرت کے پاس تھا اور اس وقت اعلیٰ حضرت نے اس پہ فتوا دیا تھا کہ یہ کہنے والا کافر ہے بھائی وہ فتوا تھا کس کا تھا فتوا وہ جی گنگوئی صاحب کا تھا. وہ کدھر ہے؟ وہ وہ جی ادھر ہی تھا بھائی تلاش تو کرو ہے کدھر فتوا بس جی وہ ادھر ہی تھا اور یہ تھا اور وہ تھا آج تک بریل بھی اس فتوے کا اکثر پیش نہیں کر سکتی جھوٹ کی انتہا بھی دیتے ریلویوں کے پاس فتوا نہیں ہے وہ کہتے ہیں او کبلاقاضمی صاحب کے پاس تھا کبلا قاسمی او جی بس مولانا غلام مین علی صاحب کے پاس میں نے دیکھا تھا ان سے او جی میں نے تو مولانا حسن علی رضوی صاحب کے پاس دیکھا تھا اس سے پوچھو او میں تو انڈیا میں دیکھ کے آیا تھا یہ ان کی حالت ہے انڈیا میں گیا کہا کیا مولانا احمد رضا نے بیٹی کو جہیز میں دیا ہے نکالو باہر فتوا آخر گیا تھا جس فتوے کی بنیاد پر آپ حضرت گنگوئی کی تکفیر کر رہے ہیں وہ فتویٰ نکالو وہ نہیں آج تک نہیں مل سکا اس لیے فقیر رضوان دعود سے دودی صاحب نے صحیح اس بات کو سمجھا اور کہہ دیا کہ وہ واقعہ جہیز میں گیا تھا وہ اب واپس نہیں آئے گا اس لیے ایسا کرو اس کو چپ کر کے بعد کوئی گول کرو اچھے جب ہم کہتے ہیں فتویٰ دکھاؤ کہتے فتو تو ہے نہیں جی تم بتاؤ مولانا گنگوئی نے یہ کیوں نہیں کہا تھا کہ یہ فتوا میرا نہیں ہے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے نہیں لکھا اب بات سنو حضرت گنگوئی کو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی بات کرو گے کہ جب ایک آدمی سے آپ بات ہے آخری مانتے ہم کمالات میں آخری مانتے ہو تم زمانات میں آخری ہیں اللہ علیہ وسلم کمال پاک ہم کہتے ہیں وہ قادیانی کہنے لگا آخری نبی ہے اور پاک علیہ السلام آخری تم کہتے ہو کہ نبی اور ایک ہے کہ کب کے اعتبار سے آپ آخری ایک ہے کہ زمانہ کے دو معنی ہیں ختم نبوفت حضرت نے فرمایا ایک کو چاک کر آگے رکھ دیا اس کے اور اس کے فریعے عالم نے پہلے استوی کے ذریعے غاللہ کے حضرت ننون امت کو پرشان کر سکتا تھا دجل تھا جو امت تو یہ قادیانی کے ایک لگتی تو وہ ہے پرشانوں کے گئے گا یا تو عام آدمی یہی پرام کی شیعہ نشان ہے نبوفت نبی پاک علیہ السلام تو کون سی کے سے آخری ہے اور تفسیر وہ ایسی تشریح سے ہی ختم نبوفت کی قریبی تھی پہلے اللہ قریب کی عادت دیا یہ فریب کو چاک کر کے رکھ نوتوی نے اس کے مکرو حضرت نبی تو دونوں مانا مانتے ہم عالمِ ارواسِ مالات پہ ختم مانا ہم وہ کمالی یہاں مان رہا جو قادیانی دونوں مانتے ہیں جو فرما دیئے ہم سارے رب نے آپ پہ ختم آخری کمالات کمالات کے اعتبار سے آپ ختم کمالہم ومام بھی اور آگے معنی حضور آخری نبی ہے معنی یہ ہے کہ وہ کہتے لکھا ہے. معنی کسی اور کہ ختم کا یہ آپ کہیں گے پگننے کا دروازہ بند ہو گیا اثرات اور پرو اور ان کے مضمون کے مکروف کہ جس سے قادم دیکھتے ہیں جب زمین پہ بھی روشنی رات کو آپ ہی روشن نظر آتے ہیں رات کو دیوار با ہے، تو رات چاند جب چمکتا چاند کو سورج سے روشنی میں برائے راست تو اللہ نے دی ہے روشنی سورج دیکھو، آلات کا خاتم کیسے محمد اللہ کا مات اللہ حضرت اب خاتم کیسے وجہ سے اکا کمال حضور کہ سارے انبیاء کی کا ایک معنی حضرت نانوتوی کے اعتبار سے ختم ہے تو سورج روشنی سورج پہ ختم ہو جائے گی چاند کی روشنی یا کسے چاند تک اور یہ روشنی چلے گی درو دیوار پہ سلسلہ اٹھائے گئے تو جب آپ در حقیقت سورج سے ا رہی ہے یہ روشنی چاند سے رہی تو اپ سوچنے لگے کہ اور غور کیا جب اپ نے یہ روشنی تو چاند سے ا رہی اپ چاند تک جا پہنچے گا ہاں سے ا رہی ہے تو تو آپ نے کہا یہ کسنی کی طرف توجہ کی. آپ نے زمین کی رس کے خلاف ایرے کا تھا اس یہ کرم شاہ بیروی نام آپ نے کسی جرت اور دلیری سے کیسے نہیں بچتا میں بڑی اعتبار سے بھی کھاتا ہوں بلکہ کمالات کے زمانے کے اعتبار سے نہیں ہیں حضور صرف تو حضرت نانوت بھی فرماتے ہیں تو کمالات ملے ہیں قسم کی وجہ سے ان صر پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رک جائے گی کہ حضور یا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا گا خاتم الانبیا سے ملے تو آپ کے کہ علم کو کس کے ذریعے پھر یہ دیکھیں گے انبیاء کی طرف دیکھیں گے جب اپ کمالات ذات کی وجہ سے ملے ہیں پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو ملے رسول پاک دنیا کو کمالات فرماتے ہیں تمام حا مطلب کے بتائیں اچھا اب آپ نسیم الریاض ریاض میں کھڑا نہیں ہے بلکہ حاصل کی خط کی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی پاک اس لیے نبوت میں کیوں فرق نہیں پڑتا ختم نہیں آنے سے کچھ ان کے محمد ہیں انبیاء ہے باقی زمینوں میں جو یہ ہے انداز میں سمجھایا کہ بات بڑے خوبصورت حضرت ننوتوی رحمہ اللہ یعنی جو کمالات اور ختم نبوفت مرتبی ختم نبوفت اللہ علیہ وسلم کے حضور پر نور اللہ تب بھی انوں کے اندر موجود ہو زمانے میں بھی ان زمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نبی پاک کوئی فرض والمعال اگر بل حضرت نے فرمایا دیکھو کمالات والا جس کو کمال کہتے ہیں کانی اور ایک رتبی مانی ایک ایک زمان، تین زمان، تین یہ حضرت کو کتاب ہے ایک کتاب کا نام ہے اتمام الحجت اور کراچی سے چھپی ہے دو کتابیں چھپی ہیں شام اور نورانی کے خلاف نورانی کو دیکھیے تو مچتا شام کا عالم تکفیر سے کوئی این کہہ رہی ہے دعوت اسلامی کی کتاب تو آپ کو خیر سے تادری کے خلاف بنائی ہے مولی آمد رضا خان دجل دیکھو اب زمانی میں تو فرق پڑے گا لیکن ختم نبوت آپ کہیں گے کوئی پڑے گا سورج میں کیا فرق پڑے تو اب آپ بتائیں سورج سے ہی مستفید ہے جو چاند, چاند نکل آئے میں کوئی چاند اور سورج کی موجود نکلا ہوا ہے بھائی سور پڑھتا ہے اس میں فرق کے اعتبار سے خاتم ہے تو اگر کوئی نے اس کمال کو دیکھو ساتھ میں نبوفت عصف کو دیکھو اس خواہ علیہ وسلم کے اس اگر آپ صلی اللہ علیہ پہ ختم کر دی گئی بھولن دیئے آپ عزتِ رفع ساری شانے پہ ختم کر دیئے گئے ارے مراتب آپ بھی جو ہے کہ ساتھ میں نبوفت مرتب ہے کہ یہ خط حضرت اس کی بات کر رہے تھا مالات کہتے ہیں یعنی خاتم کبھی جس کو ختم نبوت میں نبوت مرت حضرت اوپر سے ختم, ختم نبوت زمانی وہاں سے بات کو اکھیڑ کے احمد رزا نے مرتبی کی ہو رہی تھی ختم کا بات اور تکفیر کرنے اور خیانت کرنے کا اور عبارات میں قطع بوری توڑنے کا اور عبارات کو بدلنے کا اللہ کے بقول احمد رزا نے مرتبی کی ہو رہے ان کو تو چسکا تھا حضرت تو تھے نا۔ لیکن آلہ کو اس وصف میں فرق حضور کے زمانہ میں تو آ بھی آتا ہے رسولِ کوئی فرق نہیں پڑتا خطبی میں کوئی فرق پڑتا ہے قوت رتبی مرد ختم ختمِ اب آپ مجھے مطلق تو پھر آلہ حضرت تھیلیں لیکن آلہ حضرت ختم نبوت مرتبی تک حضرت تو کہہ رہے ہیں ختم حالی عزباللہ میں فرق نہیں پڑتا ختم نبوت زمان جائے تو حضور کی فرض کوئی نبی آبی حضور کے بعد بل فرین کہ اگر مولا کے بات لگا دیئے گھنٹے کی ویڈیو تحر القابل سے پوچھیں گے آپ نے اتنے کی سندھ کے عالم کا فتحہ لکھا ہے کسے ایک فتحہ اس میں انہوں نے اندے کا جائزہ عالمی کے خلاف پرو پگڑ دعوت اسلام ہے کتاب کرا انڈیا سے کتاب چھپیڑے ایک جائے گی کہ حضورﷺ کی ذات کی, کی طرف رکھ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ دیکھتے آپ کی نظر پیدر سے پھر دیکھتے ہوگا کہ یہ آئی کی تو پھر آپ کو خیال پیدا اس کی طرف دیکھیں گے ہے جب آپ کیا ہے وہ نوب کہ سب سے بڑا کمال آپ کی نظر جائے گی حالات تو پھر طرف دیکھیں گے کہ آپ انبیاء کے تنبوت مرتبی کسی کو کہتے ہیں ختم اے انبیاء کو ربوفت مل کی وجہ سے سارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک کو کافر کہنے والے اب آپ کل تک انہیں کافر کی کرامت ہے کہ اکاور دیوبنگ کام کیسا ہوا یہ بھی خدایین تک کہتی ہے اب سنو حیر القادری کو کافریت تاہی کی کوشش کی ہے ایک کو کافر بنانے اور اس نے آدم کرنے کی کوشش کی ہے یا کو اس نے آ کے ختم گن سے دلے تکفیر کی مشہور لگنے سے پیدا ہوئے کفر کے فتح تین عبارتوں تو کہنے لگا کہ مولانا نے دجل یہ کیا لیکن احمد رضا خان نے نہیں پڑھتا یہ پڑھتا ہے مقام والی میں فرق مرتبی شان نبوت رتبی تو اس خط میں کوئی نبی آ جائے کے بعد حضور کے بالفرض تو حضرت فرماتے ختم ہونا ہے نا تو یہی کمالات کا خوفت ملے کمالات بشمول کی وجہ سے ان کو سارے کام فرمایا ہے کہ آپ پر ہی رہی تھی تو حضرت نے یہ بات کمالات کیا ہے لیکن چونکہ وہ آخری زمانہ ثابت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ دلیلوں سے حضور صلی اللہ حضرت نے کئی دناز کے شفہ دس پر کیا ہے اور تحضیر تواتر سے ثابت کافر ہے اور حضرت آخری نبیمہ نے وہ جو حضور کے بعد کسی کنی ہمارا ایمان ہے کہ ختم نبوت زمانت تو خود لکھ رہے ہیں حالانکہ ہرمانی میں کوئی فرق نہیں آتا کہ ختم نبوت زبلط بھی کہتے ہیں کہ جو کمال ہے جو فاضل بریلوی صاحب علی احمد رضا خان آنے والی تھی لیکن فام سمجھ میں کرینے پیاس تھی یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے وہ ختم نہیں ہوتا وہ پھر بھی قائم رہے تو فتوا جو کمال ہے حضور کی ختم نبوت شان ہونے کی ضرورت نہیں اممت موجود ہے تو تمام زمینوں میں بھی اگر کوئی موجود ہے یعنی اس زمانے میں بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینوں میں کوئی حضور بالفرض ان ذشان نہ ہو اگر حال کہنے کی ضرورت تھی تو بالفرض الیاتا تو حضرت زمانی میں بھی فرق رہتے کہ ختم نبوت حضرت ننوتی کے بتاؤ اگر اچھا یہ بات اللہ خطوطی حضرت نبوت زمانی میں فرق نہیں گیا. دیکھو, یہ لگے نے کیا خیانت کا اس مقام پہ پہ پہنچے تھے اور سیکھتے سیکھتے. اس کی مشہد سیکھا اپنے انہوں نے بچپن سے جرم فرض کیا ہے بھائی آپ کہیں گے کہ فرض کیوں کہا اس لیے بال فرض بل محال تو کی؟ جاتا ہے جو محال اسی چیز کو کیا جائے بھائی فرض کیا فرض تو تم نے بھی نانوت بھی کو کیوں سمجھا جا رہے ہو مجرم حضرت اب تم بھی تو فرض کر رضا خان نبی بنتا اگر تو احمد اگر حضور کے بعد بریلوی نے یوں بھی کہا کہ یہ فرض نہیں ہے اور سب نبی بنتے تو تو غوث اگر حضور کے بعد, حضور کے بعد, حضور کے بعد تو خود لکھا ہے اگر مولا احمد رضا نبی جا یہ فرض نہیں ہے ابن القان رضیدیکہ لو عائشہ ابراہیم مولا نے چلائی حال کا مطلب ہے وہ خود بھی جاہلوں کے پیشوا ہے تو جب جاہلوں کے پیشوا تھے تو جاہلوں احمد رضا خان مولانا مجلس میں کہا دے کے گیا تھا یہ اردو اگر تیرے پر مسئلہ بن جائے تو بڑھاتا ہوں میں نے کہا اگر میں مدرسے میں پڑھا میں نے اسے کہا آپ کیا اس کو نکال دیا جا بات لکھنے کی کیا ضرورت یار لگا بیان کے لیے گئے تو ٹھیک تھی ہم ایک جگہ نے حضرت نروتوی رائے فرض کیا جاتا ہے اس کو پاکے ہونا جس کا جو ممکن ہوتی ہے تو نبی اصل چیز کو بھی نکال دے کرنی چاہیے تو <تصفح> اس عبارت کو بھی نہیں آپ <تصفح> کو نہیں نکالنا چاہیے تو قصور سمجھاؤ اگر ہم کہتے ہیں نکالو نہیں واقعہ گستاخانہ تھی بالکل نکال کے عبارت تھی یہ دیکھو اتنی مشورہ پگنڈا یہ ہوگا نکال دو تو کل کو اگر علماء کو ایک اور سوچ لے کے بیٹھا ہے. وہ تو ایک ہی رٹ لے کیا پتا؟ ہے. اس کو دی نہیں ہے ویسے. تو اب بیڑوں میں تو میں عقل ہوتا آیا ہے رب نے بنا کسور ہے اکل نہیں دی تو اس میں ہمارا کیا ہے. تمہیں جو خدا نے ہم خدا کی تقسیم پہ رضی خدا تعالیٰ کی تقسیم بات نہیں آتی تو کی سمجھ بھی یہ نہیں نا نہیں <مترجم> تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور <مترجم> اگر بریلوی اہل علم کے لیے بات لکھی ہے حضرت تو اہل علم اللہ کا کیا قصور ہے اس میں حضرت نلوت بھی رہے چلو دوسری پر بھی تیسری عبارت گفتگو کی ضرورت ہی نہیں رہتی چھوڑ گئے ہیں، اس پہ تو, تو آج کل بریلوی خود ہی دوسری عبارت جس ہے اور اس کو پڑھیں موجود ہے. آپ اس کو بارہ لیے تو, تو آپ آپ کو نکال دینا چاہتی یہ پڑھا سکتے وہ, جی وہ فتوا تھا کس کا بھائی یا کہ یہ کہنے والا حضرت نے اس پہ فتوی دی اور اس وقت اعلی حضرت کے پاس تھا فتوی تھا جو ائے وہ جی ایک فت اچھا حوالہ دیکھا جھوٹ بولتا ہے الزام لگایا کہ یہ کہتا ہے انگو الرحم اللہ پہ یہ حضرت کہہ سکتے ہیں چلو پھر ہم اس سے بھی بات کر رضا خان کو نہیں کہتا جس کو کافر کہتا ہوں احمد ابریل بھی کہے کہ میں ان 36 کے ہو سکتا ہے کوئی بھی کچھ کلام کر دیتے ہیں مولا غلام مرلس بلا صاحب کے پاسویوں کے انتہا کرو ہے کدھر ہے انگلش نہیں یار یار اگر آدمی کہ تجے نکال دے اتوا نکالو تکفیر کر رہے وہ آپ حضرت بنیاد پر جس فتو فتو نکالو رضا گیا مولانا حالت میں یہ انڈیا میں دیکھ کے آیا تھا میں تو کے نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ فتوا میرا نا گنگو ہی نا یہ کیون بتاؤ <تصفح> نا جی تو, <تصفح> کہتے فتوہ تو جب ہم کہتے فتوہ اچھے جو چپ کر کے کوئی گول کر ایسا کرو اس کو اس نہیں آئے گا اس میں گیا تھا وہ اب کہ وہ واقعہ بات کو سمجھا دودی داود صاحب نے یہ فقیر رضوان نہیں مل سکا اس لیے وہ نہیں آج تک پاک اسلام آخری نبی اور وہ قادیانی کہنے لگا ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمالات میں آخری ہیں تم زمانے میں آخری مانتے ہو ہم کمالات میں آخری مانتے ہیں اب ظاہر بات ہے جب ایک آدمی سے آپ بات کرو گے کہ یار ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ آت گنگوی سنو حضر لکھا اب با... کہنا چاہیے تھا کہ میں نے نہیں لک تو کون سی ختم نبوت نبی پاک علیہ السلام کی شیاں نشاں ہے تو عام आदमी یہی پریشان ہو کہے گا یار لگتی تو وہ ہے تو یہ قادیانی کا ایک دجل تھا جو امت کو پریشان کر سکتا تھا حضرت ننوتوی کے ذریعے خالق کے عالم نے پہلے اس کے مکر اور اس کے فریب کو چکھ کرا کے رکھ دیا حضرت نے فرمایا ختم نبوت کے دو معنی ہیں ایک ہے کہ زمانہ کے اعتبار سے اپ آخری اور ایک ہے کہ قم... تم کہتے ہو نبی آخری کمالات سارے رب نے آپ پہ ختم فرما دیے ہم دونوں مانتے ہیں جو کادیانی ختم ماننا عالم اربا سے مانتے ہیں. ہم تو دونوں م...